رسول اللہ افالت علی حبیب اللہ اللہ مدانی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے حسن اسلام ان شاء اللہ ہر بدھ کے دن ایوری ویڈنس رات کو گیارہ بجے سوا گیارہ بجے یہ سلسلہ ہمارا لائیو ہوا کرے گا اس سلسلے میں کیا ہوا کرے گا دین اسلام جو کہ دین فطرت ہے مکمل ضابطۂ حیات ہے اس کی تعلیمات اس کے عقائد اس کے نظریات اس کی تعلیمات اس کی معاشرتی پہلو اس کے اخلاقی پہلو اور دین اسلام کی کوئی ایک بات کو لے کر انشاءاللہ شاء ہم اس کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے اور اس کی وہ خوبصورتی بیان کریں گے جو اس بات کے اندر اس عقیدے کے اندر یا اس معاشرتی و اخلاقی پہلو کے اندر نبی کریم علیہ صلاح والسلام کی کسی اخلاقی وصف کے اندر کسی صفت کے اندر کسی سنت کے اندر موجود ہوا کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اس پہ گفتگو رہا کرے گی سلسلے میں باقاعدہ دورد پاک کی روایت بھی شامل کرتے ہیں حدیث پاک بھی شامل کرتے ہیں اور سلسلے کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہیں اور ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ شاء اللہ ازل مبلغین عدوت اسلامی بھی ہوں گے جو اس موضوع سے متعلق قرآن و حدیثی روشنی میں مدنی پھول انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی طرف بڑھائیں گے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہی ابتدا ہی میں اس نیت کا اظہار کر دیتا ہوں کہ اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علی صلاحت و السلام کی سنتوں کو دین اسلام کی تعلیمات کو ایک اچھے انداز پہ پیش کیا جا سکے اور اس سے متعلق جو بھی شبہات پیدا ہو سکتے ہیں ان کا بھی کسی نہ کسی حد تک دفاع کیا جا سکے اور ان کو ایک احسن انداز پہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے اور ایسے خوبصورت انداز پہ پیش کیا جائے کہ ان کے اندر جو چھپی ہوئی خوشبوئیں ہیں وہ ان سے بھی ہمارے دل اور دماغ معتر ہو جائیں نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا صُ الحبیب اللہ صلی, اللہ صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارے سلسلے حسن اسلام کا موضوع ہے عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ آخرت قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں اس کا جا بجا تذکرہ موجود ہے اور قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن کریم میں جن بنیادی عقائد کو بڑے زبردست پیرائے میں اور مختلف جہتوں کے ساتھ بیان کیا گیا تو کے بعد عقیدہ آخرت ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ مختلف حوالوں کے ساتھ مختلف جہتوں کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے عقیدہ آخرت کے ہماری انفرادی زندگی میں ہمارے معاشرتی زندگی میں اخلاقی طور پر عقلی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ان شاء اللہ یہ آج سلسلے میں شامل گفتگو ہمارے سوالات رہیں گے مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کیا مدنی پھول پیش کریں گے جی شہزاد بھائی آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے عقیدہ آخرت تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس سے مراد کیا ہے عقیدہ آخرت کس کو کہتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے اور عقیدہ آخرت جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے ایک ایسا نظریہ ہے جی کہ جو جس کے متعلق ہر مسلمان کو اس کا ماننا ضروری ہے ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ جلا مجتو نے وہ کل کائنات کا مالے کو خالق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلا جلالہ کی ذات پاک کو کچھ افراد کے علاوہ تقریبا لوگ مانتے ہیں ٹھیک اور جدید سائنس بھی اس کو نیچر کے نام سے جو ہے وہ بیان کرتی ہے یعنی رب تعالیٰ جلا مئی ایک ایسی ذات ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا زمین ہے جی آسمان ہے ستارے ہیں جو کچھ ہے اس کو رب کائنات نے پیدا کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جلا جلالہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو جس طرح اس کی ایک ابتدا ہے اسی طرح اس کی ایک انتہا بھی ہے تو جس طرح اس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے تو انتہا کا نام وہ آخرت ہے یعنی جب یہ ساری کائنات یہ سارا نظام جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کو وہ آخرت ہے ٹھیک ہے اس کائنات کی اینڈنگ کا نام یوں سمجھیے کہ آخرت ہے اور یہ ہے ایک مسلمان کا نظریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جب آپ مکہ مکرمہ میں جلوگر ہوئے اور اب جب آپ کی بےست ہوئی تو اب مکہ مکرمہ میں جب رہے تو اس وقت کی جتنی بھی آیات ہیں جتنی بھی آیات ہیں ان کی میں سے اکثریت کا تعلق عقیدہ آخرت کے ساتھ ہے جی کیونکہ وہاں کے کی کچھ افراد ایسے موجود تھے کہ جو اس چیز کو نہیں مانتے تھے عقیدہ آخرت کے ملک جی تو رب تعلیٰ جلا مئی نے مختلف مقامات پر دلائل کے ساتھ بڑے ایک اچھے پیرائے کے اندر رب تعالیٰ نے اچھا اس اب اس دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلا جلال, جلال ہوں جب کل کائنات کو پیدا کیا نسل بنی نو انسان کو پیدا کیا تو اب بنی نو انسان کو پیدا کیا ہے یہ جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے یہ ساری کی ساری جی اس اشرف المخلوقات انسان کے لیے پیدا کی جی یعنی کائنات میں جتنی کائنات جو بنائی بنا گئی ساری کائنات, ساری کائنات تو وہ اس بنی نو انسان کے لیے بنائی ٹھیک ہے اور جب بنی نو انسان کے لیے بنائی گئی تو اب رب تعلیٰ جلام نے مثال کے طور پر یہی زمین بنائی تو کس کے لیے انسان کے لیے آسمان بنایا انسان کے لیے اسی طرح ستارے بنائے اس انسان کے لیے بارش برسائی جتنے بھی معاملات ہیں یہ جی رب تعلیٰ نے اس لیے بنائے ہیں اب جیسے اللہ رب العزت جل اللہ وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ودی جائےمول اور بافراش حجاد جس نے زمین کو بچھونا بنایا و سما بنا اور آسمان کو چھت بنایا یا پھر امانت بنایا دونوں طرز میں وہ انجل منت سمائی ماں آسمان سے پانی اتارا ٹھیک وہ اخرا جب ہی منت سمرات پھر اس پانی سے رب تعالی نے سمراط یعنی پھل نکالے جو تمہاری رزق ہے ٹھیک اب یہ جی اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزیں کس لیے بنائی تو ارشاد فرمائیے انسان کے لیے تمہارے لیے تمہارے نفے کے لیے تو پتا چلا کہ جتنی کائنات بنی ہے وہ رب تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بنائی اب رب تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا صحیح تو خود خد خالے کی وعلا نے اس کا اعلان فرمایا قرآن پاک کے اندر ما خلق الجنا ول انسا اللہ کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ٹھیک ہے اب انسان کی پیدائش کا مقصد پتہ چل گیا جنات کی پیدائش کا مقصد پتہ چل گیا تو جس طرح جب یہ اس دنیا کے اندر آئے ہیں اب ان سے ایک مقصد ہے ٹھیک ہے اور اس مقصد کی ایک تکمیل بھی ہے کہ اب دنیا کے اندر رب تعلیٰ جل نے اپنے محبوبوں کو بھیجا اپنے انبیاء کرام علیہ صلاحت کو بھیجا پھر وہ اس بنی نو انسان کو رب تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے توحید کی طرف رسالت کی طرف بلاتے رہے پھر آخر کے اندر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ان سب کو حساب کتاب دینا ہوگا دنیا میں بھیجا تھا تو لہٰذا کیا کیا اب اس کے لیے رب تعلیٰ جل دوہ نے کچھ مراحل رکھے ہیں صحیح. جیسے یہاں دنیا کے اندر بھی ایک شخص مستقل نہیں رہتا صحیح. آخر کچھ عرصہ رہتا ہے پھر اس کے بعد اس نے قبر میں چلے جانا ہے صحیح. قبر کے بعد کا ایک سلسلہ ہے پھر اس کے بعد یہ جس کو ہم عقیدہ آخرت کہہ رہے ہیں یہ آخرت کا معاملہ یہ درپیش ہوگا صحیح. تو لہذا یہ ایک یعنی مختصر الفاظ کے اندر میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد نے کائنات کا آغاز کیا آغاز کرنے کے بعد پھر اس کا اختتام ہوگا اور یہ اختتام اس کے کس وجہ سے ہے تاکہ اس انسان کو جو بھیجا تھا جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اب آخرت کے اندر پتا چلے آخرت کے اندر اس کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے رب کی فرمبرداری کی یا رب تعالیٰ کی نافرمانی کی اب قیامت کے دن اس کو پتا چلے گا تو یہ آخر کے جو جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے ایک مسلمان کے لیے ماننا واجب ہے ضروری ہے اور یہی عقیدہ آخرت ہے جی غلام میں آپ جی بالکل جامعت جی. کے ساتھ بیان فرمایا عقیدۂ آخرت کی وضاحت بڑے آسان انداز میں بیان فرمائی اس میں تھوڑا سا عرض یہ بھی ہے کہ عقیدۂ آخرت کا مطلب یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس بات کا یقین محکم اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لینا یقین بٹھا لینا کہ ہمیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا ٹھیک <تصف> ہے اور پھر خدا زب اللہ کے سامنے ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا اپنے عمل کے اعتبار سے سزا اور جزا کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا یہ ساری باتیں عقیدہ آخرت میں آتی ہیں اور اسی کو اہل اسلام اسی یوم الحساب کو حساب کے دن کو اہل اسلام قیامت کا دن کہتے ہیں کہ قیامت کا دن برحق ہے اس پر ایمان لانا اس پر ایمان رکھنا اور اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ اسلامی بنیادی عقیدوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے یعنی جس طرح اللہ تبارک کا تعالی کے وجود کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اسی طرح آخرت پر ایمان نہ لانے سے, اسلام اس انکار, سے بل لائے گا. انکار کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جی. اور علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کا انکار کرنے سے جو آخرت کا منکر ہوا تو وہ حقیقت گویا کہ اللہ تبارہ کا وطالہ کہ علم و قدرت کا انکار کرنے والا ہے کہ جس نے تمام عالمین کی تخلیق فرمائی تو اب ان عالمین کا اختتام کرنے والا بھی وہی رب ہے اس عالم کا اینڈ کرنے والا اس عالم کو آخرت کی صورت دینے والا جس کو ہم عالم آخرت کہتے ہیں تو وہی رب تبارہ کا بتایا اور قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس آخرت پر ایمان رکھنے کو بیان فرمایا فرمایا وبل آخرت یو کہ متقین کے درجات بیان فرمایا کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اللہ کی منزل کردہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں یہ مستقن ہے مطلب یہ ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھے گا اسے خوف خدا نصیب ہوگا جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے یا یقین کمزور ہے تو خدا کا خوف اس سے ذائل ہو جائے گا اس کے دل سے خوف خدا ظاہر ہو جائے گا اور جس کے دل سے خوف چلا گیا اور کہا جاتا بہ ادا فاطق الحیاء ففا الماشی کا جب خوف نہ رہا تو انسان کے دل میں جو حیا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو چاہے کرے کیونکہ الحیامن المان ایمان سے اور اس بارے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس زمانے میں زمانے رسالت میں جو مکی دور تھا سرکار علی صلاح کا ہجرت سے قبل جو دور تھا اعلان نبوت کے بعد ظاہری اعتبار سے جو آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جیسا کہ فرمایا کہ اکثر آیات کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے لیکن انہوں نے آخرت کا سرے سے انکار کر دیا وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے کیا عذاب قبر ہوگا یا ثواب قبر ہوگا یا ہمیں قیامت کا منہ دیکھنا پڑے گا تو جتنا جتنا وہاں سے انکار بڑھا اتنی ہی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت پر یقین کرنے کے حوالے سے آیات مقدس نازل فرمائی صحیح. وما ادرا کا مایوم الدین تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے سم وما ادرا کا مایوم الدین پھر تم کیا جانو جزا کا دن کیا ہے وہ یوم لا تملی کو نفس الفسن شعیٰ وہ دن ہے جس میں کوئی جان کسی جان کی مالک نہیں ہوگی بال امر یوم اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا وہ آخرت کا دن ہے اور یہ بھی کہا گیا غلام الدین بھائی یہاں پہ یہ عقیدہ آخرت ہے کیونکہ زندگی جو ہے دار العمل کا نام ہے دنیا دار العمل ہے اس زندگی میں آپ عمل کر سکتے ہیں اس کا نتیجہ اس زندگی میں کمال و تمام ظاہر نہیں ہوگا نظر نہیں آئے گا تو اس زندگی میں جو عمل کیا ہے اس کے نتیجے کے لیے اس کی جزا و سزا کے لیے ایک کوئی دن ہونا چاہیے ایک کوئی مقام ہونا چاہیے دے دے کوئی عقلی اعتبار سے ہونا چاہیے کہ جہاں جا کر جہاں پہنچ کر یہ جو سارے اعمال آپ نے کیے ہیں اچھے کیے ہیں یا برے کیے ہیں اور اپنی نظروں میں جو اچھے ہیں یا اپنی نظروں میں جو برے ہیں ان کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہو اور عقیدہ آخرت کی بنیاد پر یہ بات سر پتا چلے گی ایک مومن جو ہے جو عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہے وہ جب اس پیش نظر ہوگا اس کو کہ مجھے آخرت میں اپنے ہر ہر عمل کا اپنے اپنے ہر ہر فیل کا اپنی ہر ہر بات کا اپنے ہر ہر کام کا جواب دینا ہے تو پھر اس کا جو عمل ہوگا اس کا جو اٹھنے والا قدم ہوگا وہ کیونکہ نتیجے پہ نظر رکھے گا کہ مجھے اس کا جواب جوابدہی کرنا ہے اور ہر کیے کا جو بھی اس کی جزا سزا ہے وہ مجھے مل کر رہے گی تو اس سے کہ انفرادی حیثیت میں انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ کاملیت کی طرف اکملیت کی طرف بھلائی کی طرف اچھائی کی طرف جاتا ہے اور جب ایک فرد کا عمل اس طریقے سے سدھرنا شروع ہوتا ہے اچھائی پر مبنی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو معاشرے میں بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں کیا کہیں گے آپ یہ بہت اچھا آپ نے جس کو بولتے ہیں نا وہ ایک مدنی پھول بیچ میں سے بیان کیا یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص سمجھتا ہے مثال کے اگر کوئی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے کوئی اگر کاروبار کرتا ہے کوئی کہیں پر انویسٹمنٹ کر لیتا ہے کہیں پر کوئی شراکت پارٹنرشپ کہیں پر بھی کرتا ہے تو وہاں پر بھی آخر جب وہ اپنا سرمایہ لگاتا ہے نا تو وہ یہ سوچتا ضرور ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا مجھے بینیفٹ ملے گا مجھے لاس ہوگا وہ سوچے گا تو بالکل اسی طرح یہ دنیا کا معاملہ بھی ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے بالکل یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے مطلب یہی ہے کہ جب ایک کہان جب کوئی بیج بوتا ہے تو اس وقت تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ بیج چلا گیا ہے لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ کنسپ موجود ہوتا ہے کہ مجھے اس کا سلا ملے گا آج نہیں کل ملے گا یعنی عقیدہ آخرت کو اگر ہم دیکھیں تو انفرادی و معاشرتی طور پر عقیدۂ آخرت بہتری کی طرف لے جاتا ہے اور اچھائیوں کی طرف لگے جاتا ہے کیا کہتے ہیں صحیح بات ہے معاشرتی طور پر یوں سمجھیں کہ ایک معاشرے کا سکون اور چین بحال ہو جاتا ہے اگر عقیدہ آخرت پر ایمان لے کر آئیں وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک سادہ سی مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جس کو عقیدہ آخرت پر جس کا ایمان ہوگا اس کو خوف ہوگا کہ مجھے جواب دینا ہے مجھے مرنا ہے قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت کا دن قائم ہوگا ساری مخلوق کے سامنے مجھ سے پوچھا جائے گا اور رچوائی کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا اگر میں جواب نہ دے سکا اب آپ دیکھیے ایک خوف ہوتا ہے اور یہ خوف انسان کو برائی کی طرف قدم اٹھانے سے روکتا ہے ایک بچے کی اور اس کے ماں باپ کی آپ مثال لیں کہ اگر ماں باپ تھوڑے سخت ہوں گے بچے کے دل میں خوف ہوگا کہ بھائی کوئی گڑبڑ نہیں کرنی وقت پر پڑھنے جانا ہے وقت پر پڑھ کر واپس آنا ہے ٹیوشن مجھے جانا ہے جب وہ مدرسے جائے گا تو مدرسے میں قاری صاحب کا خوف ہوگا کہ اگر میں نے سبق نہیں سنایا تو مجھ سے مجھے ڈانٹ پڑے گی یا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو یہ خوف اسی طرح نوکر اور سیٹ کا معاملہ ہے کہ اگر تھوڑا سیٹ سخت ہوگا تو نوکر کے دل میں خوف ہوگا میں نے تھوڑا سا بھی گڑبڑ کی تو یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا بلا تشبی بلا تمشیل جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا آخرت پر یقین کامل ہوگا تو وہ ان تمام برائیوں سے بچے گا اور جس کے دل سے یہ خوف اٹھ گیا تو اب وہ قتل و غارت گری بھی کرے گا کیونکہ اس کو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے اس کے دل میں اس کے یہ ذہن بن گیا ہے یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جانا ہے مجھے کوئی سوال نہیں ہوگا اس کا اپنا باطل نظر یہ بن گیا اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ قتل و غارت گری بھی کرے گا جناب وہ لوٹا ماری بھی کرے گا اور وہ یوں سمجھیں کہ دھوکہ دہی فراڈ بھی کرے گا لوگوں کے مکانوں پر جائیدادوں پر قبضہ بھی کرے گا والدین کے حقوق پورے نہیں کرے گا یہ اولاد کے حقوق پورے نہیں کرے گا پڑوسیوں کے حقوق یہ پورے نہیں کرے گا ماں باپ کی نافرمانی یہ کرے گا رشوت یہ کھائے گا سوچ سے یہ نہیں بچے گا کیونکہ اس کے دل سے خوف ہو تو یہ ایک انفرادی اعتبار سے بھی خسارے کا سبب بنے گا اور معاشرتی اعتبار سے بھی یہی گویا کہ معاشرے کا ناصور بن جائے گا اور اس سے سب تنگ آ جائیں گے یہ صرف عقیدہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے اور جس کا ایمان ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ آپ اکثریت کو دیکھیں گے صبح صبح گرم اور نرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد کی پہلی صبح میں موجود ہوتے ہیں کیا ہے کہ یہ خوف ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا سامنے کھانا موجود ہے پانی موجود ہے لیکن رمضان کے اندر روزہ رکھ کر سب کچھ موجود ہے ہاتھ بڑھا کے پانی پی سکتا ہے لیکن خوف ہے کہ مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا اور رب دیکھ رہا ہے थी. اللہ تبارہ کا بتالا ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو یہ جب خوف ہوگا تو انسان کئی برائیوں سے بچے گا بدعملی سے بچے گا اور جنت کے رستے پر چلے گا عقیدۂ آخرت یہ بڑی بنیادی اور اس کے اندر دنیا میں نقصان تو ہیں ضلعت میں بھی ہلاکتوں بربادی ہے اور یعنی قیامت کے دن بھی ذلت ہے رسوائی ہے اور حالات و تو بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جہنم اس شخص کا مقدر ہے جو اس عقیدے کو لے کر مرا کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے یا آخرت کوئی چیز نہیں ہے یا عقیدہ آخرت کچھ نہیں ہے ہے اس کی بربادی ہے اپنا زیادہ بات اگر ہم غور کریں تو ہم یہ دعوی کر رہے ہیں کہ جو عقیدہ آخرت پر ایمان رکھے گا غلام دین بھائی نے کہہ لگائی کہ کامل ایمان رکھے گا تو وہ ان چیزوں سے بچے گا اور ان ان چیزوں میں پڑنے سے بچے گا لیکن عملی میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ کمزوری نظر آتی ہے تو اس کی کیا توجہ ہوگی پھر؟ دیکھیں ایک, ایک, ایک چیز کے اندر فرق ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ماننا ہے لیکن کیسے ماننا ہے ٹھیک ہے ماننے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں صحیح اب ایک شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں اپنے والد صاحب کی تعظیم کرتا ہوں جب انہوں نے پانی مانگا تو حضرت پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے تو بھائی یہ کیسے ماننا ہوا ماننے کے تقاضے پورے کرنے ایک مسلمان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جو آخرت کے آخرت پر ایمان رکھتا ہوں لیکن ہوتا یوں ہے کہ بسا اوقات نفس ہے شیطان ہے کچھ اس طرح کے آواز بیچ میں آ جاتے ہیں کہ جو اس کے لیے آڑ بن جاتے ہیں ٹھیک طور پر, थीक थी थीक پر اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہاں سے ہٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ جب وقتی طور پہ ہٹتا ہے نا تو وہ کسی لالچ کے اندر یا کسی ایسے معاملات کے اندر پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز ذہن پر اب وہ حاوی نہیں رہتی ٹھیک ہے بالکل ایسے جیسے ایک شخص ہے اور وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو سیٹ صاحب کو اس کو ڈر ہے کہ بھائی شام کے وقت انہوں نے مجھ سے پوچھنا ہے کتنا کام کیا ہے صحیح لیکن وقتی طور پہ ایسا ہو گیا کہ جناب دوست آ گئے انہوں نے آپس میں باتوں میں لگا دیا انہوں نے گفتگو میں لگا دیا کھانے میں لگا دیا اس طرح کے کام میں اس کو لگا دیا اب یہ اس میں پڑ گیا ہے. وقتی طور پر اس کے ذہن سے یہ بات اوجھل ہو گئی ہے صحیح. لیکن حقیقتن کیا ہے حقیقت کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے آخر میں جواب دینا ہے صحیح. تو اسی طرح مسلمان کے عقیدے کی بھی بات ہے صحیح. کہ مسلمان اسی طرح جب تک ایک دینی ماحول میں رہتا ہے جب تک ایک جو اپنا مذہبی ماحول ہے اس کے اندر رہے گا اور ایسے افراد کی مابین رہے گا تو اس کا ذہن بنا رہے گا جیسے ایک نمازی ہوگا وہ کم کم اس طرح کے جرائم کرے گا بنسبت اس کے کہ جو اپنے دین سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہوتا ہے اس کا اب وہ ذہن کافی نہیں اب وہ ذہن نہیں رہتا وہ ماحول نہیں رہتا وہ ایٹماسفیئر اس کو نہیں ملتا تو جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے ان جرائم کی طرف لگ جاتا ہے پھر اس کو ایسا ایک ماحول مل جاتا ہے کہ جو جرائم والا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر لگ جاتا ہے اور وہ جو خوف وہ ڈر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے میں نے کل مرنا ہے میں نے کل میدان مکشر کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے تو ایسے موقع پر پھر وہ چیز ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے زہول ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے ان معاملات کی طرف پڑ جاتا ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اچھا وہ ایمان رکھتا ہے وہ اوجھل ہو جاتا ہے یا پردہ پڑ جاتا ہے یا اس کے اوپر وقتی طور پہ گرد جم جاتی ہے اور اس کی وہ کیفیات باقی نہیں رہتی تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہاں پہ ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم الحمد عزوجل مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بنیادی عقائد میں سے جن پر ہم ایمان لے کر آئے عقیدہ آخرت بھی ہے اب یہ عقیدہ آخرت ایسا ہے کہ اگر عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا جائے گا مضبوط ہونے سے کیا مراد ہے اس پہ یقین کی کیفیات جو وہ بڑھتی چلی جائیں گی تو جیسا کہ ہمارے غلام محدود بھائی نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں تو وہی متقی ہیں گویا کے یا جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اسے تقوی کی صورت میں انعام دنیا میں بھی ملا کرتا ہے تو آخرت کا جو یقین ہے آخرت کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارے عمل کو بہتر کرتا ہے اور عمل کی بہتری گویا کہ ہمارے عقیدہ آخرت پر یقین کو ظاہر کرتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں یعنی عقیدۂ آخرت جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا جواب دہی کا کانسیپٹ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اور یہ سوچ جتنی زیادہ ڈیولپ ہوتی جائے گی کہ جناب مجھے مرنے کے بعد میرا رب قدیر و حکیم دوبارہ زندہ کرے گا اور مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا اور مجھے اپنے کیے کی جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی جیسا بویا ہوگا وہ مجھے کاٹنا ہوگا اور اسی طریقے سے عملی میدان میں ہوگا اور میرے مدنی چینل کے ناظرین یہاں پہ ایک بڑی پیاری چیز یہ ارض کروں کہ آج دنیا میں عقید آخرت کی اہمیت اور اس کی ضرورت سمجھیے شہزاد بھائی کہ آج دنیا میں کسی شخص کے پاس مال و دولت ہے اختیار ہے منصب ہے طاقت ہے دسیوں طرح کی چیزیں ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھے وہ کسی پہ ظلم کر بیٹھے سامنے والا مظلومت کی کیفیت میں آ جائے اور وہ کچھ بگاڑ بھی نہ پائے کوئی مقدمہ بھی نہ کر سکے کوئی کیس بھی نہ کر سکے کوئی نقصان بھی نہ پہنچا سکے یہ ہو سکتا ہے اسی طرح ہم دیکھیں کہ دکاندار نے چیزیں دی حساب میں غلطی ہو گئی حساب میں غلطی ہوئی اب جب پیسے دینے کی باری آئی رقم دینے کی باری آئی تو کسٹمر جو ہے جو محسوس کر رہا ہے کہ حساب میں غلطی ہوئی ہے اور دکاندار نے قیمت کم لکھ دی ہے ٹوٹل میں کمی ہو گئی ہے اب اگر وہ اس کو کھا جاتا ہے تو یہ جو چیز ہوگی یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان چیزوں کے سدے باپ کے لیے یا ان کے نتیجے کے لیے یا ان کا جو بھی ایک ریزلٹ آنا ہے کیونکہ زیادتی ہوئی ہے ایک <سؤال> کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک فریق نے زیادتی کی ہے دوسرا سہنے والا ہے ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے دنیا میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے کسی کی بات چلا, کی بنا پر پتہ ہی نہیں چلا, ہی ہی چلا. یعنی مظلوم کو یا تو پتہ نہیں چلا یا پھر مظلوم کو پتہ بھی چلا تو وہ شخصیت ہی میں نہیں تھا کہ وہ اپنا بدلہ لیتا تو, تو یہ بات تو اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان دونوں کے مابین ہمارا رب از وجل جو کہ سب سے بڑ کے انصاف کرنے والا ہے وہ انصاف فرمائے اب اس انصاف کے لیے اس ججمنٹ کے لیے ایک دن ہونا چاہیے کوئی دنیا ہونی چاہیے کوئی ایک کیفیات کوئی ایک مقام ہونا چاہیے جہاں پہ اس کا حق اور باطل کا فرق پتہ چل جائے اچھا پھر اس کو ہم نظریات و عقائد میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص اپنے باطل عقائد پہ اڑا ہوا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے بسا اوقات وہ خود فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میرا عقیدہ میرا نظریہ میری سوچ غلط ہے لیکن محض کسی نہ کسی باطل وجوہ کی بنا پہ وجوہات کی بنا پر وہ اس سے رکا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے عقیدہ آخرت پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ مجھے مر کر میرا رب جب میں بڑھ جاؤں گا دوبارہ زندہ کرے گا اور مجھے اس کی جوابدہی کرنی ہوگی کیا کہیں گے شہزاد بھائی کہ وہ دن تو ہونا چاہیے جب کوئی فیصلہ ہو فیصلہ ہونا اور جب زین کے اندر یہ بات بیٹھی کہ بھائی کل میں نے جواب دینا ہے تو یقین سی بات ہے وہ کسٹمر جس نے جو محسوس کر رہا ہے کہ بھائی میں زیادہ لے رہا ہوں اور میری قیمت انہوں نے کم لکھی ہے میں زیادہ لے رہا ہوں تو اب اس صورت کے اندر وہ اس کو وہ کرے گا وہ کہے گا یار میں ایک مسلمان ہوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا جب جی وہ کرے گا لیکن جو عقیدہ آخرت میں ایمان نہیں رکھتا نا وہ کہہ چلو جی آنے دو ممکن آنے لے, لو, لے لو تو وہ اس کو لینے کی کوشش کرے گا دوسرے کو ضرر پہنچانے کی کوشش کرے گا تکلیف اس کو دے گا جبکہ جو ایک مسلمان ہوگا اور عقیدہ آخرت پر اور آخر جواب دہی پر اس کا ایمان ہوگا وہ نہیں کرے گا وہ کہے گا یار آج نہیں اس کو آج پتہ نہیں چلا تو کوئی بات نہیں تو میں یہ اس کو واپس کر دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے جواب دینا ہے اچھا ام... پھر اس کے ذہن کے اندر ایک اور بات بھی ہے جی لوں گا تو پکڑ ہو جائے گی اور دوں گا تو ثواب ملے گا لوں گا تو پکڑ ہو جائے گی دوں گا تو چھوڑ جاؤں گا امیر سنت بڑی ساری بات ارشاد ساتھ فرماتے ہیں امیر علیہسنت نے ایک دفعہ غالبا رمضان شریف میں بھی فرمایا تھا مذاکرے میں مدنی مذاکرے میں کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس میں مظلوموں کی چاندی ہوگی ہاں ہیں غلام محدین بھائی کیا کہتے ہیں بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں مظلوم کو برابر برابر یعنی انصاف کا دن ہوگا اور جو مظلوم ہوگا ظاہر سی اس کو انصاف ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ ظالم کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم کے دامن میں ڈال دی جائیں اور وہ مزے سے جنت کی طرف جا رہا ہوگا اور ظالم حیرت اور حسرت کے عالم میں یہ سوچتا ہی رہ جائے گا اچھا دوسری بات میں یاس کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ آخرت ہم ان لوگوں کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جو سرے سے آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے فی زمانہ تو ایسا طبقہ کم ہے لیکن ہے تو اس کا بنیادی سبب چونکہ یہ زمانے رسالت میں بھی ایسے افراد منکرین تھے کہ جنہوں نے عقیدہ آخرت کو سرے سے نہیں مارا مانا تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے انکار کی کہ انہوں نے انکار کیوں کیا آخرت کا انکار کیوں کیا وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آخرت کو اپنی عقل کے ترازو میں تولا ٹھیک ہے کہ جب انسان مر جائے گا ذرہ ذرہ ہو جائے گا ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اب اس کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس کو اپنی عقل کے پیمانے پر اس کو ماپتے رہے حالانکہ ان کے پاس اپنے طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ بڑے عقل مند ہیں لیکن سب سے بد عقل وہ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ ورسول عز از وج و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے آگے ہماری عقل قربان شریعت کے آگے ہماری عقلیں نہیں چل سکتی بلکہ ان احکام کے آگے ہمارے لبیک چلے گا اور ان پر لبعیک کہا جائے گا تو اب کیا ہوا انہوں نے آخرت کا انکار کیا عقیدہ آخرت کا انکار کیا جس کے نتیجے میں عذاب قبر کا بھی انکار لازم آیا جنت و دوزخ کا بھی انکار لازم آیا بیست و ماد کا بھی حشر و نشر کا بھی انکار لازم آیا اس ایک عقیدے سے کتنے عقائد کی نفی لازم آئی اور کتنے عقیدوں کا جو ہے انکار لازم آیا ان کا اعتراض یہ تھا مئی یوشیل علامہ بھائی رمیم جو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی اللہ تبارک کا وطالعہ نے بڑے بلیغ انداز میں ان کا قرآن مجید میں رد فرمایا قرآن مجید نے بڑی فسات و بلاغت کے ساتھ ان کا رد کیا کہ کل یوش گی حل اولین اے معموب ان سے کہہ دیجیے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا وہی دوسری مرتبہ کو اٹھانے پر کا ہے کیا بات ہے بس بسا شیتانی جو تھا کہ ہم دوبارہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے قرآن کریم نے کتنا پیارا اسلوب بیان فرمایا گیا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا فرمایا پہلے ادم سے وجود میں لایا یہ مشکل کام یہ مشکل تھا کہ پہلے تم تھے ہی نہیں تو اب آ گئے وجود میں آ گئے تو اب جب تمہارے یہ چیزیں منتشر ہو جائیں گی تو پھر ان کو دوبارہ یکجا کر دینا اور زندگی عطا کر دینا بھی کون سا کام یہ بھی ہوتا ہے میں ایک مثال دوں گی صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہ دیکھیں دہی کیسے بنتا ہے دہی بنتا ہے دودھ سے ٹھیک ہے نا تو سب کو پتہ دہی دودھ سے بنتا ہے لیکن دہی کا بننا زیادہ مشکل ہے یا دودھ کا بننا زیادہ مشکل ہے جب دودھ وجود میں آ گیا تب اسے دہی بھی بن سکتا ہے دیگر چیزیں بھی بن سکتی بلا تمسیل بلا تشبیح میں نے یہ عرض کی کہ جب اصل چیز موجود ہو اصل موجود ہو تو اس کے پھر فرا کو بنانا آسان ہوا کرتا ہے جب عدم سے ایک چیز وجود میں آ گئی بے شک وہ بعد میں منتشر ہو گئی یا وہ اپنی پہلے والی کیفیت تو باقی نہیں رہی لیکن جس رب نے عدم سے وجود دیا ہے پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا سرے بالکل اس رب نے عطا فرمایا اور یہاں کیسے غور کرنے کی بات ویسے میرے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے اپنا غلام الدین بائی شہزاد بھائی کہ رب تبارک و تعالی کی قدرت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بے جان چیزوں سے جاندار پیدا کر دیتا ہے بے جان چیزوں سے جاندار پیدا کر دیتا ہے اور جاندار چیزوں سے بے جان بنا دیا کرتا ہے اور پھر اس کی قدرت کے نظارے اگر ہم دیکھنا چاہیں چرند پرنگ کیڑے مکوڑوں میں دیکھ سکتے ہیں تو جب وہ ایسی ایسی تخلیقات فرمانے والا ہے اور اس کی شان تو ہے کہ وہ کہتا ہے کن تو فیاکون کسی چیز کے بارے میں جب وہ چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے بہار جی تو بالکل سادی سی بات ہے کہ کوئی چیز جی وہ کسی کے بنائے بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو سانے نہ ہو تو اس وقت تک وہ بنتی نہیں ہے اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے ہو سکتی ہے یہاں میں ایک بات عقلی طور پہ ارض کروں گا کہ عقیدہ آخرت یعنی جب یہ زمین آسمان یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا آج سائنس اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے خیر بھائی یہ سب کچھ جائے گا فنا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی میں ایک چند ایک مثالیں دیتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو جسم ہے جسم جسم انسانی تو اس کے ہمارے ہاں درجہ حرارت ہے جو درجہ حرارت ہے نا یہ دن ب بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے ہماری جناب یہ سورج ہے ٹھیک ہے سورج سورج کی وارمنگ وہ جو تپش ہے ٹمپریچر وہ دن ب بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے یہ ایک گلوبل وارمنگ کے نام سے اس وقت دنیا کا بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جناب اتنی زیادہ جو ہے نا درجہ حرارت بڑی تن کا جی جی اور یہ ٹاپک ہے اور یہ اس وقت لا ینل یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اب یہ حل نہیں ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہے اچھا اب اس پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ٹمپریچر بڑھے گا تو جس میں انسانی کا جب ٹمپریچر بڑھے گا تو نشوونما تیزی سے ہوگی کیونکہ جو حرارت ہوتی ہے حرارت کی وجہ سے نشو نما جلدی ہوتی ہے جب جلدی نشو و نما ہوگی اس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اب وہ کچھ عرصے کے بعد جب ہم ان کو نہیں دیکھتے اور کبھی جب دو تین سال چند سال کے بعد جا کر دیکھتے ہیں ارے بھائی یہ تو جوان ہو گیا ٹھیک ہے کیوں بھائی پہلے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ جناب گھوم رہے ہوتے تھے لیکن یہ کیا ہے یہ بہت جلدی بڑھ, بڑھ, ہو گیا. بڑھ گیا گروتھ لیول بڑھ گیا کیوں ٹیمپریچر ٹھیک ہے اور اس ٹمپریچر کی وجہ سے اب یہ دن ب دن بڑھتا جائے گا نتیجہ کیا ہوگا عمر کم ہوگی عمر اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں پیچھے کا جو ایک پورا وہ جدول ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو اس میں یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ جناب ہماری جو عمر ہے وہ دن ب دن کم ہو رہی ہے کی شفای بھی یہ بتاتے ہیں <دی> کہ پہلے عمر अच्छा अच्छा زیادہ ہوتی کم ہوتی ہے تو اب ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب بالکل ہماری ایسی کیفیت بن جائے گی کہ ہم یوں سمجھیں کہ عمر نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی جیسے حدیث پاک میں اشارہ فرمایا نا فرمایا تمہارا جو سال ہوگا مہینے کے برابر مہینہ جو ہے وہ ہفتے کے برابر اس طرح فرمایا اور ہفتہ جو ہے دن کے برابر ہو جائے گا یوں کر کے تو اس طرح پتا چلا کہ آخر ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے اس کا کہ جہاں پر جا کر یہ ختم ہو جائے گا تو اب جب یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے اور اسی کو کیا کہے عقلی طور پر بھی ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آخر ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے اور وہی اکمارا قیدہ آخرت ہے اور دوسرے اعتبار سے میں اب اس کو ارت کروں ہمارا جو سورج ہے نا سورج جی. سورج کی جو خطے استوا ہے یعنی ایکویٹر جس کو ہم کہتے ہیں جی. جی. اس سے جو اس کی یہ جو ہٹاؤ ہے نا وہ نارتھ کی طرف یعنی شمال کی طرف جی. وہ پہلے اکلیدس کا ایک زمانہ تھا جس کے اندر 24 ڈگری تھا لیکن اب دن ب دن کم ہوتا جا رہا ہے صحیح. یہاں تک کہ آج کل معذرت کے ساتھ یہ ضروری جی. چیز ہے کہ 23 ڈگری اور 26 پوائنٹ سم منٹ یہ اب رہ چکا ہے اور یہ دن ب دن کم ہوتا جا رہا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کل کو ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس کے اندر جو ہماری زمین ہے اس کا ٹمپریچر اتنا بڑھ جائے گا اس سورج کے قرب کی وجہ سے اتنا بڑھ جائے گا کہ جس کی وجہ سے اس زمین پر رہنا ہی دشوار ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہی ختم ہونا یہ کیا ہے عقلی طور پر بھی اس بات کا یہ سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی جل جلال نے نظامی ایسا بنایا سورج ہے چاند ہے ستاروں کا نظامی ایسا بنایا کہ جس کی وجہ سے ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہوگا اور وہی ہمارا الحمد عقیدہ آخرت ہے اور وہی ہمارا ایک وہ وقت ہوگا کہ جب ہم سب نے وہاں جا کر اکٹھے ہو کر ہم نے سوال و جوابات کا سلسلہ کرنا ہو یہ اینڈ آف ٹائم تو ہونا ہے جیسے کہ شراط بھائی نے بھی بیان فرمایا عقلی طور پر سائنسی طور پر بھی اس کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے یہاں تو ایک بات ابھی غلام الدین بھائی نے کہی کہ ایک انہوں نے عقل کے ترازو پہ تولا عقیدہ آخرت کو تو انکار کر دیا ایک وجہ تو یہ ہے اور ایک بہت بڑی وجہ عقیدہ آخرت کے انکار کی یا کمزوری کی جو ہے وہ ہے نفس پسندی جو نفس نے خواہش کی اس کی پیروی شہوات کی پیروی خواہشات کی پیروی کیوں کیونکہ جب آپ کا عقیدہ آخرت پر ہوگا تو آپ بہت ساری ان چیزوں سے بچیں گے نفس جن کا کرنے کا چاہے گا جن کا کرنے کا کہے گا آپ کیوں بچیں گے کیونکہ آخرت میں اس کی باسپوس ہونی ہے آپ کو جوابدہی کرنی ہے تو اب نفس کی اس معاملے میں جو ہے وہ اپنی چالیں ہوں گی اور آپ اسے بچنا چاہیں گے تو ایک نفس پسندی جو ہوتی ہے اپنی خواہشات کی پیروی جسے کہتے ہیں یا مادیت آپ کہہ لیں دوسرے مانوں میں کہ جتنی زیادہ مادیت بڑھتی جائے گی اتنا عقیدہ آخرت کمزور ہوتا جائے گا پھر عقید آخرت کے حوالے سے عقلی دلائل کچھ اور بھی علم بھائی کی طرف چلتے ہیں عقل عقل ہر طرح سے ثابت ہے کہ آخرت کا ایک دن ہے قیامت کا ایک دن ہے وہ برحق ہے اور ہونا ہے جزا اور حساب کا دن ہے اور میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ ابھی بھی اس طرح کے افراد ہیں جو اس کو ابھی بھی عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عقل ثابت ہی نہیں ہے یہ بات کیسے ممکن ہے کہ بالکل مطلب وہ بوشیدہ ہڈیوں کو پھر دوبارہ زندگی دی جائے اور اس طرح کیا جائے اور وہ کہتا ہے کہ ہم جی ریسرچ کر رہے ہیں یہ ریسرچ ہے تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے یونیورسٹی کے طلبہ اور کالجوں کے طلبہ جو ریسرچ کے نام پر اس طرح کے علم کو حاصل کرتے ہیں تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایسا علم کہ جس سے ہمارے دین میں فساد پیدا ہو ہمارے ایمان میں فساد پیدا ہو تو وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ علم مضمون ہے قابل مذمت ہے اور یہ ریسرچ نہیں ہے بلکہ اگر ایسا علم کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین میں فساد پیدا ہو ہم ذات باری تالا پر ایسے وسوسے قائم کریں یا ایسے وسوسے اٹھائیں تو اس سے بہتر ہے کہ جو فٹ پاتھ پہ ریڑھی لگانے والا ہے اگر اس کا عقیدہ چیک کیا جائے تو وہ یہی کہے گا اللہ وحدہ اللہ شریک ہے ایسے علم کا کیا بلا بلا بلا بلا بلا جو اصل ہمارے اصل میں میں ارض کروں یہاں پہ بات یہ کہ علم کے نام پہ تقریب کاری یہ, جی جی یہ ایک جٹا چیز ہاں یہ ایک الگ چیز ہے ہاں جی جی چیز نہیں تو علمی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو الحمد للہ عقیدہ آخرت ابھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ عقل اور نقلن ثابت ہے یعنی تاریخ عالم کی سب سے اتھینٹک کتاب تاریخ اسلام کی نہیں کہ میں تاریخ عالم کی سب سے اتھینٹک کتاب قرآن کریم قرآن کریم ہماری ریت الحامی کتاب نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام تو رب نے نازل فرمائی لیکن اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ معلوم انسانی تاریخ میں قرآن سے زیادہ مستند کوئی کتاب نہیں تسلیم کی جاتی تو قرآن کریم اس عقیدے کو بیان فرما رہا ہے مفتی احمد ارفان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی مفتی احمد ارفان نعمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس کا ہونا کیوں ضروری ہے اور یہ دنیا کے اختتام ہی پر کیوں ہوگا زندگی کے اختتام ہی پر کیوں ہوگا تو آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں دار العمل میں آیا ہے عمل کر رہا ہے گویا کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے جس میں وہ اپنے عمل کا پرچہ لکھ رہا ہے بھر رہا ہے تو جب اس کے عمل کا پرچہ مکمل ہو جائے گا ٹائم پورا ہو جائے گا تو پھر ہی اس کے ریزلٹ کو اناؤنس کیا جائے گا اس کو نتیجہ دیا جائے گا مفتی صاحب نے یہاں پہ دو مثالیں دیں ایک دی حابیل کی اور ایک دی قابیل کی اور آپ نے فرمایا قابیل نے قتل کیا حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں قابیل اور حابیل قابیل نے پہلا قتل کیا حابیل پہلا مظلوم ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا قائم رہی ہے حابیل اور قابیل تو ختم ہو گئے وفات پا گئے انتقال کر گئے لیکن جب تک دنیا قائم رہے گی تو جتنے قتل ہوتے رہیں گے جن تھے جن کو اس نے راہ دی گویا کے تو اب یہ سارے اس کے نام امال میں جاتے رہیں گے جو قاتل ہے وہ تو گناگار ہوگا وہ تو اپنے جرم کا اور اپنی کرنی کا جو بھی اس کا ہے معاملہ وہ تو ہو گئی اس کے ساتھ لیکن کیونکہ راہ دکھانے والا تھا تو اس کے نام امال میں بھی یہ جاتے رہیں گے اسی طریقے سے وہ مظلوم ہے اس نے صبر کی راہ دکھائی ہے گویا کہ تو اب قیامت تک جتنے مظلوم ہوں گے ان کا حصہ بھی گویا کہ اس کو ملنا ہے اور یہ فیصلہ کیسے ہوگا یہ ہوگا جبھی جب اس دنیا کا اختتام ہوگا ہمارا اختتام ہوگا نام اعمال سمیٹ دیے جائیں گے اور پھر کوئی اچھائی یا برائی کرنے والا باقی نہیں رہے گا تو پھر فیصلہ ہوگا اور پوری پوری جزا دی جائے گی اور پھر پوری پوری سزا دی جائے گی تو انصاف کا عقل کا اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کا دن ہونا چاہیے اور اس دن فیصلہ ہونا چاہیے جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا ہمیں عمل مسقال عظہر راتن جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی آخرت کے دن وہ اس کو بھی دیکھے گا تو یقیناً وہ یوم جزا ہے اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے ہم کو ایمان کی موت عطا فرنا بے شہری کچھ بات تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے اس میں یعنی بہت سارے مراحل ہیں بہت سارے مراحل ہیں مثال کے طور پر یہی ہے کہ جب یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے تباہ ہو جائے گا سب کچھ پھر اس کے بعد جو ہے میزان کا معاملہ ہوگا جس کے اندر حساب کتاب ہے پھر اس کے علاوہ جناب پل اخراط کا معاملہ ہے پھر نبی کریم علیہ السلّہ وسلام کا حوضِ کوثر ہے پھر جنت ہے دوزخ ہے یہ سارے عقید آخرت سے متعلق چیزیں ہیں لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہونے کے ناطے جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں لہٰذا یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم آخرت کے دن کا بھی اقرار کریں اور اس دن کے اندر جو کچھ ہونا ہے ہم اس, اس پر بھی ایمان رکھیں اور جو جزا اور سزا ہوگی یعنی جہنم ہے دوزخ ہے اس پر بھی ہمارا اعتقاد ضروری ہے میں جی بالکل اور اس عقیدے کے ساتھ ساتھ دیگر عقائد کو بھی پیش نظر رکھنا ہے قرآن مجید میں دیکھیں اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے وہ لوگ آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے لیکن قرآن کا فتح ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے ومن ناشی می قول آمن بلہ و بل یوم آخری وماہ بومومنی وجہ یہ تھی کہ وہ منافقین کا طبقہ تھا وہ کہتے تھے مجلس میں بارگاہ رسالت میں اللہ پر بھی ایمان لائے آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن اور وہ مسلمان نہیں ہیں وجہ یہ تھی کہ جس نے یہ بتایا کہ آخرت کا دن ہے جس نے بتایا کہ رب واہدہ لا شریک ہے اس کو نہیں مانتے اس پر ایمان نہیں لاتے تو سرکار علی صلی اللہ و سلام اصل اصول بندگی استاذ ورقی ہے سعید اعلیٰ حضرت نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ نماز روز زکات حج یہ اپنی جگہ ہیں یہ سب ہیں ارکان رکن بنیاد اور بنیاد کے لیے بھی ایک زمین ہونا چاہیے جب بھی وہ فلر قائم ہوں گے ستون قائم ہوں گے تو اصل کیا ہے ایمان ہے قال مصطفی اور ہے حال مصطفی ایمان اصل حضور کی محبت ہے حضور کی محبت سب کچھ کروائے گی آخرت پر ایمان بھی رکھوائے گی نمازیں بھی پڑھوائے گی تلاوت بھی کروائے گی سب کچھ حضور کی محبت ہے جو عاشق رسول ہو گیا حضور کی سنتوں کا آئینہ دار ہو گیا تو اب اس سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ گناہ کی طرف اٹھے تو ہمیں ان تمام عقائد کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے حضور علیہ اللہۃ والسلام سے ان کے تمام صحابہ سے تمام اولیاء سے تمام اہل سے محبت رکھنی چاہیے یہی ہمارے اسلام کا حسن ہے اسلام کا حسن یہی یہ ہے اسلام ہمارا اتنا پیارا دین ہے جو اس بات کی تعلیم دیتا ہے منسلیم المسلما مل لسانی وید ہی, ہی کامل مسلمان وہ ہے جس سے دو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے یہ ہمارے عمد اسلام عمد کا حسن ہے کہ نہ کسی کو تکلیف دینی ہے نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے بلکہ خود بھی شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اچھائی اور محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت دے گی ایک اور بھی وجہ نا فقط اتنا سبب ہے اللہ آل بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوب دکھائی, دکھائی, دکھائی, دکھائی, دکھائی جانے والی ہے, ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین اللہ نے چاہا تو ان اللہ از وجن اس سلسلے میں ہر بدھ کو بدھ کے دن سلسلہ حسن اسلام میں انشاءاللہ اللہ اسلام کے کسی ایک وقت ایک عقیدے کسی ایک پہلو کو لے کر مختلف انداز سے گفتگو ہوا کرے گی آپ بھی شامل یہ سلسلہ رہا رہیے, رہیے گا انشاءاللہ اللہ اپنے کمنٹ اپنے تاثرات سلسلے کے بارے میں اپنی را رائے تنقید سب کچھ بھیج سکتے ہیں ان یہاں سے ایم سی آر جو ہمارا پٹی لگا دے گا کی پٹی ہے جہاں پہ ایڈریس لگا دیا جائے گا جہاں پہ آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں اور دین اسلام کا حسن دیکھیے آپ کے ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ایسا ہے کہ ہے تو عقیدہ یعنی اس کو مانیں گے تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا ایک سبب بنے گا اور اس کا انکار کریں گے تو دائرۂ اسلام سے خروج کا ایک سبب بن سکتا ہے لیکن یہ عقیدہ ہمیں انفرادی طور پر بھی حسین کر رہا ہے خوبصورت کر رہا ہے ہمارے عمل کو خوبصورت کر رہا ہے ہماری شخصیت کو حسن بخش رہا ہے اور جب ایک فرد کی اس طریقے سے ٹریننگ ہوگی اس طریقے سے تربیت ہوگی اسے موٹیویشنز ملیں گی تو انشاءاللہ شاء اللہ ایک مثالی معاشرہ تشکیل پائے گا ایک مثالی معاشرہ بنے گا جہاں پہ ایک دوسرے کے حقوق یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ انشاءاللہ شاء اللہ عقیدہ آخرت کی برکت سے اس پہ کامل یقین رکھنے کی برکت سے ہر فرد دوسرے کے حقوق کا اپنے تحفظ کرے گا کیونکہ اس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ مجھے کل قیامت کے اللہ روز اس چیز کا جواب دینے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اس عقیدے کو مزید راسخ فرمائے اللہ ہماری, ہماری عملی زندگی میں اس کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے کل جمعرات ہے کل احتوار سننا تو بارہ اجتماع ہوتا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ مغرب کی نماز کے بعد مدنی چینل پر بھی دکھایا جاتا ہے لائف اور دنیا بھر میں جہاں جہاں فیضان مدینہ ہے مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں یہ اجتماع ہوتا ہے تو آپ بھی تشریف لائیے باول مدینہ کراچی میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت کئی مقامات پر یہ اجتماعات ہوتے ہیں تو جو مقام آپ کے قریب ہے آپ وہاں تشریف لے جائیں اللہ ازل ہمیں نیک اجتماعات میں شرکت کی توفیق تطا فرمائیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم